السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات آمالنا من يهده الله فلا مزللا ومن يزلله فلا حاديا أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريكلا أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان المحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس تكو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها دوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللهم الذي تسالون به والأرخام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنت مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم زنوبكم وَمَنْ يُطِي اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَكَدْ فَاضَ فَاضًا عَذِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمدٍ صلى الله عليه وعليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدا وكل بدات زلال وكل زلالة في النار قرآن و فرقان صلاح تمام طریفیں خال کے کائنات کے لیے جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا فقط پیدا کرنے کی حد تک نہیں بلکہ انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھی مبوس فرما دیا تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے قیامت کے دن کوئی شخص یہ بات نہ کہہ سکے کہ کاش کہ مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ مسلمان کے جینے اور مرنے کے انداز کیا ہونے چاہیے کس طرح سے زندگی بسر کرنی چاہیے آمد کے دن کاش کہنا کام نہیں آئے گا انبیاء آئے اور صرف آنے کی حد تک نہیں کہنے کی حد تک نہیں بلکہ اپنی گفتگو کے ساتھ اپنی بات کے ساتھ اور صرف باتوں کی حد تک نہیں بلکہ اپنے عمل کے ساتھ لوگوں کو کر کے دکھلا دیا کہ اے لوگوں کے بعد دنیا کے واسوں تمہارا طرز عمل طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اور آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر انبیاء کی طرح عقیدہ توحید کی دعوت دیتے ہوئے اپنے کام کا آغاز کیا لوگوں کو ایک اللہ کی طرح بلایا معاملات بڑھتے چلے گئے یہاں تلک حالات کی وہ کشیدگیاں سختیاں جو اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ ہے یقیناً ہر دور کے لیے ہر مسلمان کے لیے اور صرف دعوے کی حد تک نہیں جو لوگ ایمان کا دعویٰ کریں تاکہ ان لوگوں کو اس چیز سے واسطہ پڑے اور ایک امتحان تاکہ دیکھا جائے کہ کون اس کے اندر کامیاب ہوتا ہے اور کون بدنصیب ٹھہرتا ہے یہ کلمہ جو ہم نے پڑھا جس دین کے ہم ماننے والے یہ اسلام جس کو شاید ہم صرف نماز اور روزے کی حد تک جانتے ہیں ان چیزوں کا تو ہمیں بھی علم ہے لیکن آج کے جمعۃ المبارک کے اندر چند چیزیں جو میں عرض کرنا چاہوں گا یہ اسلام یہ قربانیوں کا نام ہے اسلام قربانیوں کا نام ہے اور ذرا میں بھی اپنے کو اس بات کے اندر آئینے میں اتار کے اپنے سے سوال کروں جمعہ المبارک میں آنے والوں تم ایک عدم ارادہ اور سفر کر کے یہاں پہنچے کہ آج کاتسیہ مرکز کے اندر جمعہ پڑتے ہیں لیکن جمعے کے اندر میں تمہیں کاتسیہ مرکز سے کاتسیہ میدان کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں تمہیں شاید کہ یاد ہوگا کہ جس وقت مسلمانوں کا ٹکراؤ ایک بڑی سلطنت کے ساتھ ہوا اور ایک مارکے کے اندر کمانڈ کرنے والا ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا یہاں تلے کے آٹھ کمانڈر وہ مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوئے اور عمر رسید اللہ تعالیٰ کو مدینہ کے اندر پتہ چلا کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ چھٹکا لگا ہے بہت سی قربانیاں اور شہادتیں ہوئی ہیں تو اس بات کا فیصلہ کیا کہ میں مدان کے اندر اتروں گا اور جا کے ان کے ساتھ مقابلہ کروں گا اپنے شہداء کے خون کا انتقام اور بدلہ لوں گا صحابہ نے مشہور دیا ان حالات کے اندر آپ مدینہ کو خالی نہ چھوڑیے آپ کسی اور کا انتخاب کیجیے سعد رسی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوا اور چند ہزار افراد ان کو دیے گئے اور ساتھ یہ نصیحت کی گئی میرے خط کا پیغام کے انتظار کرنا اور میں پیغام بھیجوں گا اس کے ساتھ تنے مقابلہ اور مارکا کرنا ہے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سفر جاری رکھا جب ایرانیوں کو پتا چلا عرب سے اٹھنے والے چند لوگ ہمارے علاقے اور خطے کے اندر پہنچ چکے ہیں بہت بڑی سلطنت رکھنے والے وقت کے بادشاہ نے پیغام بھیجا ان کے لیے کہ ذرا ان کی خبر لیجئے ادھر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ ساتھ اپنے چند سفیروں کو بھیجو اس وقت کے بادشاہ پہ جا کے حجت قائم کریں اس کو اسلام کی دعوت دے اگر وہ اسلام کو قبول کر لے تو اس کے لیے یہ بات بہتر ہوگی اگر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے اس پہ زوال آئے گا اللہ کی طرف سے اس پہ دیکھے وہ کوڑا برسے گا یہ پیغام ملا اپنے سفیروں کو بھیجا وہ سامنے کیا دیکھتے ہیں ایرانیوں کے لوگ ان کی فوج میدان کے لیے اپنی سواریوں کو اسلام کی دعوت دی اس نے بڑا اکرام کیا بڑی حیرت کے ساتھ کہا سوال کیا سنت کے طور پر کہنے لگا عرب سے آنے والوں تم کس بات کی تمام اور لالچ لے کے آئے ہو تم نہیں جانتے دنیا کے اندر تمہارا بچار کیا ہے تم ایک ایکل کام ہو اور کھانے کو تمہیں کچھ میسر نہیں ہے دنیا کے کے کے انسانیت تم ہو آج میرے ملک کے اندر کونسی خواہش لے کے آگے؟ اور تمہیں میں ایک راستہ دیتا ہوں وہ راستہ کیا ہوگا اگر کھانے کے لیے کچھ چاہیے تو لے جاؤ اگر پینے کے لیے ہے تو مطالبہ کرو اور اپنی مرضی کا ہم سے حکمران لے جاؤ تمہارے ساتھ نرمی برتاؤ کرے گا اگر تم اس بات کو بھول چکے ہو ہم تمہاری نسلوں کو ختم کر دیں گے عزت کے اندر تبدیل کر دیتا ہے ان کی شکست کو اللہ فتح کے اندر بدل دیتا ہے اللہ ان کے مقدر کا فیصلہ کرتا ہے اللہ دنیا کے اندر ان کو ضلعے دیتا ہے اللہ ان کی نسرت کرتا ہے اللہ کا مددگار ہوا کرتا ہے یہ رات و وقت کا بادشاہ نہیں جانتا تھا ایک صاحب نہیں جانتا ہم نے کہا میری بادے اور جن کے ساتھ مخاطب ہے یہ عرب کے شریف لوگ ہیں یہ عرب کے سردار لوگ ہیں یہ اصل میں تیریل باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتے تو کیسی نکمی سی باتیں کر رہے اور تو اس بات تو نہیں جانتا جو تو نے ہمارا طرف سنا جو تو نے ہمارا طرف کہا اللہ کی قسم ہماری حالت اس سے زیادہ بتر تھی لیکن اللہ نے ہم پہ احسان کر دیا ہے اللہ نے ہم پہ احسان کیا کیا اللہ کا احسان ذرا سن لو صحابہ اکرام رسوان اللہ اجمائین اللہ کا احسان کس بات تو جانتے تھے وہ اپنی برادری کو نہیں اپنی دولت کو نہیں اپنی کوٹھی مکان کو نہیں اپنی حکمرانی کو نہیں وہ اللہ کے احسان یہ جانا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمارے اندر پیغمبر کو بھیجا وہ نبی آیا اس نے ہمیں آ کے دعوت دی ایک اللہ کا تارف کروایا اور اللہ نے ہمیں اس بات کا وعدہ دیا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے اللہ تمہاری مدد کرے گا تم مار کو مقابلوں کے اندر اترے گے اللہ تمہیں غلبہ دے گا اگر زندہ رہو تو غلبے کے ساتھ عزت کے ساتھ اگر اللہ تمہیں موت دے گا تو شہادت کی موت کے ساتھ تمہیں جنتوں کا مہمان بنا دے گا صحابی طرف کروانا چاہتا ہے وقت کا بادشاہ پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ آج اتنی جرت کے سیز نے پیدا کر دی وہ یہ راست نہیں دانتا تھا مسلمان غیور ہوا کرتے ہیں ان کے دلوں کے اندر غیرت کے سبت ہوا کرتے ہیں یہ عزت کے ساتھ جینا جانتے ہیں یہی راست ان کے علم میں ہوتا ہے اور اس کو پھر کہا اسلام کو قبول کر لے یا پھر یہ جزیا دے یا پھر میدان کے اتر میں ہم تلواروں کے ساتھ فیصلہ کریں گے یہ تینوں باتیں سنتا ہے وقت کا بادشاہ جواب کے اندر کہتا ہے تمہاری تسریل کے لیے میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں صحاب مٹی کی ایک ٹوکری لاؤ ان کے کندھوں پر رکھ دو میں نے رستم کو بھیج دیا ہے ان کی گردنوں کو تاٹے گا، ان کے لاشوں کو تڑپائے گا, گا، بد نصیبی کی ہو گئی، اور تو اپنے ہاتھ سے اپنی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دی ہے اس ٹوکری کو اپنے کندھے پر رکھا اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے صحابہ کو مدان کے اندر پہنچتے ہیں ساتھ کو آکے خوشخبری دیتے ہیں کہتے ایران فتح ہو چکا ہے اس بدنصیب نے اپنے ہاتھ سے اپنا ملک ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے انشاءاللہ اللہ کا وعدہ جلد غلب آنے کو ہے اور واقعا یہ فیلسہ آنکھیں دیکھ لیں ابھی وہ جو بیزنے والا ایران کا بادشاہ وہ ٹال مٹول سے کام لینے والا لے کر رستم آگے بڑھا وہ جنگ کو جانتا تھا اس نے اپنے بادشاہ کو کہا کہ میرا مشورہ یہی ہے کہ مسلمانوں سے ٹکراؤ پیدا نہ کرو مذاکرات سے کام لے لو تاکہ اسی بات کے اندر معاملہ حل ہو جائے ٹیبل ٹاک کا سوچ لو بند کمرے کے اندر معاملہ حل کر لو میز پہ بیٹھ کے کچھ باتیں طے کر لو کرار دادوں سے مسئلہ حل کر لو مسلمانوں کی چاہت کیا ہوا کرتی ہے کہ یا تو کافر اسلام کو قبول کرے یا پھر یہ ججیا دے یا پھر میدانوں کے اندر فیصلے ہو جائیں لیکن کافروں کی کوشش کیا ہوا کرتی ہے ٹیبل تا کے ساتھ مسئلہ حل ہو جائے کرار دادوں کے ساتھ مسئلہ حل ہو جائے مذاکرات کے ساتھ مسئلہ حل ہو جائے اسی بات کے الجا پیدا کیا جائے اسی بات کے اندر اللہ کی رحمت پہ اللہ پھر مسلمانوں کو فتح اور البا دیتا ہے جس وقت یہ کافی پھر بادشاہ کو سمجھایا ان کی تعداد بڑی تھوڑی ہے ان کے وسائل بڑے تھوڑے ہے سائل کو دیکھتے ہیں ہمیشہ اس چیز کو دیکھتے ہیں وہ مادی قوت کو دیکھتے ہیں مسلمان اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد کو دیکھتے ہیں وہ اپنے وسیل پہ کبھی فیصلہ نہیں کرتا وہ کبھی اپنی تعداد پہ بھروسہ نہیں کرتا جہاد کی تیاری ضرور کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی استعداد پر لیکن ان کے تفسرے یہ نہیں ہوا کرتے آپ کے مسلمان کہلانے والو ذرا اپنے سے پوچھ لو جب ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور آپ مجھے کا اور کافروں کے ساتھ تقابل کرتے ہو تم اللہ کی رحمت کو سامنے رکھتے ہو اللہ کی مدد کو سامنے رکھتے ہو یا کافروں کے وسائل پہ تم بھی پریشان ہو جاتے ہو ان کے ملک کتنے ان کی تعداد کتنی ان کے وسائل کتنے ان کے افراد کتنے اور آپ میرا معیار دیکھ لو میں کلمہ پڑھنے والا لیکن کیا معیار رکھتا ہوں کس معیار کے اندر کھو جاتا ہوں میں کون سی چیز کو کسمٹی بناتا ہوں میں کس بات سے پریشان ہو جاتا ہوں میں کون سی بات اپنی زمان سے کہتا ہوں اور ذرا اپنے سے سوال کر لو کیا میں قرآن حدیث پڑھ کے فیصلہ کرتا ہوں یہ آپ میڈیا کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں جب یہ بحث چل رہی تھی چھ مہینے کا وقت گزرتا چلا گیا انتظار کے اندر لیکن کار رستم نے جو فوج کا سرار تھا ایرانیوں کی طرف سے سات کو پیمان بھیجا اپنا سفیر بھیج وہ میرے ساتھ آ کے بات کرے ساتھ رسی اللہ تعالی نے سفیر کو بھیجا بات چیت شروع ہوئی وہ واپس آ گئے دوسرا سفیر بھیجا دوسرے دن وہ بھی واپس آ گیا تیسرے دن تیسرا سفیر مغیرا بن شوبارت اللہ تعالیٰ کو روانہ کیا مغیرہ بن رسی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچتے ہیں پہنچنے کے ساتھ بات شروع ہو جاتی ہے لگا مگیرہ تیری حیثیت کیا ہے تو ایک عام آدمی میرے ساتھ اتنی بڑی بات کرنا چاہتا ہے کہا میری حیثیت یہ ہے مسلمان وہ ادنا ہو یا آلہ ہو وہ جو بھی بات کرے گا امیر لشکر اس کی پاس داری کرے گا. صرف امیر پاسداری نہیں کرے گا کہ اس کے وعدے پہ پوری فوج کا فیصلہ ہوتا ہے امیر اس کا پبند ہو جاتا ہے اس کی بات کی پاسداری کرتا ہے اس نے تنس کی اس نے کہا تیرے ہاتھ کے اندر یہ تلوار کیا کرے گی جب میان سے نکل گئے تیری گردن پہ چلے گی اس मार کا اعلان کرسوں مقابلہ کا مدان کرم ہوگا تیسرا دن تھا دونوں طرف سے مارکیٹ کی تیاریاں مسلمان پچیس سے تیس ہزار تھے تقریباً دو لاکھ کے قریب تھے آپس میں جس وقت یہی انفال پڑی گئی یہی توبہ پڑی گئی کاریوں نے قرآن کی تلاوت کی اللہ کے طلبے کی آیات تو پڑا اور دیکھے نظم پڑنے والے اٹھے انہوں نے جہادی اشار پڑے جس بلند ہوا, ہوا شام ہونا چاہا جو صحابی پیچھے تھا اس نے اس کے گھوڑے سے اتارا اس کو پکڑا اپنے گھوڑے پہ سوار کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے پورا دن مارکا جاری رہا اور ہاتھیوں نے بڑا نقصان پہنچایا آنے والا مسلمانوں کو رات بھر مسلمان اپنے شہدا کے کفن دفن میں لگے رہے ادھر سے سورج شروع ہوا پھر سے مارکٹ جاری ہوا دوسرے دن مارکٹ مسلمان دوسرے دن ایک شہادت ہوتی ہے دو دن کے اندر پندرہ سو شہادتے ہیں رات تو شہدہ کو دفن کرتے ہیں دن میں پھر سے مار کا کرتے ہیں تیسرا دن تھا مار کا بڑا کاف سیا کا مدان گرم ہوا یہاں تلکے پھر شام تلک نہیں رات بھی رکاوٹ نہ بن سکی دونوں طرف سے افراد سمندر کی طرح امڑ آئے آپس کے اندر لاشیں تڑپتے رہے مقابلہ تیز سے تیز ہوتا چلا گیا یہاں تلک کے رات کی گھڑی وقت تھا ساتھ رسی اللہ تعالیٰ اپنی بیماری کی وجہ سے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے اللہ کے سامنے دعا بھی کر رہے تھے مجاہدین کو طریقہ کار بھی بتلا رہے تھے اور سات آدھی رات کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھے ہوئے تھے اللہ یہ فیصلہ تیرے ہاتھ کے اندر ہے اللہ مسلمانوں کے ساتھ تیرا وعدہ مدد کا ہے اللہ آج تین دن گزر چکے ہیں ہم نے قربانیاں دی ہم نے خون بہایا اللہ تری رحمت کے انتظار کے اندر اللہ تیری مدد کے انتظار کے اندر اب اسی کفیت حالت کے اندر ادھر کا کرتی اللہ تعالی آگے بڑھے انہوں نے اعلان کیا آگے بڑھو اور جس جگہ پہ ان کا تلاسم ہے اس کی گدن کو کاٹ دو وہ خوف کی وجہ سے نیچے اترا مار کا کرنا چاہا زخمی ہوا دوڑ پڑا یہاں تلک دوڑتا ہوا وہ سمندر کے اندر دریا میں چلاگ لگاتا ہے ایک صحابی پیچھے سے دوڑتا ہوا اس کی کمر کے اندر تلوار ماری اور بیٹھا ہوا تھا کہا مسلمانوں خوش ہو جاؤ اللہ کے باغی کو میری تلوار نے کاٹ کی گردن میرے ہاتھ کے اندر ہے آدھی رات کے بعد کا بٹدا کا مدان تھا مارکا جاری تھا پڑے اللہ اللہ اللہ تو اس بات پہ قادر ہے قدر رکھتا ہے جب یہ جملہ کافروں نے پیچھے تھے اور پیچھے بھاگتے ہوئے ان کے ایسے لاشے سر پہ دن کے اندر چھے ہزار شہادتے ہوئے اور دو لاکھ میں آنے والے بہت تھوڑے دور سکے مدان کافروں کی لاشوں سے اٹا پڑا تھا آج دیکھ لے ہمیں کتنی دیر ہوگی کاتھیا کے اندر جمعہ پڑتے ہوئے میں نے یہ بات سنی کہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اس جمعہ کے اندر رونک بہت زیادہ یہ بات سن کے آپ کو بھی اور مجھے بھی خوشی ہے کہ یہاں اتکاف بیٹھنے والے بہت زیادہ یہ سن کے آپ کو بھی اور مجھے خوشی ہے اللہ نے اپنے گھر کو رونق دی ہے اللہ اپنے گھروں کو اور رونق دے لیکن میرا سوال اپنی جگہ پر ہے میرا سوال یہ نہیں آگ کہ یہاں اتکاف بیٹھنے والے کتنے میرا سوال یہ نہیں ہے جمعے میں آنے والے کتنے میرا سوال یہ نہیں ہے کہ نماز میں آنے والے کتنے میرا سوال یہ نہیں ہے کہ رات کو قیام کرنے والے کتنے میرا سوال تو یہ ہے کافیا مرکز سے جمعہ پڑھ کے جہاز کی طرف آگے بڑھنے والے کتنے ہیں جنہوں نے قربانیوں کا فیصلہ کر لیا ہے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی جان اور مال کا جنت کے بدلے میں سودا کر لیا ہے ایک سال کے اندر کتنے افراد پیار ہوئے کتنے تربیت اور لو اپنے گرے دام میں چھاک لو مرکز میں آنے والوں اللہ کے نبی کی سیرت پر امیر سے جمع سننے والوں میں کتنے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اس بات کا کیا ہے کہ ہمارا جینا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ اللہ کے لیے ہمارا مرنا ہوگا انشاءاللہ اللہ اللہ کے لیے ہوگا سوال تو یہ ہے جمعہ تو ایک فکر ہوا کرتی ہے ایک ذہنی تبدیلی کا نام ہوا کرتا ہے اور جمعے کے اندر میں نے کتنے سال کتنے مخیمے کتنے جمعے ہو گئے پڑھتے ہوئے کتنے رمضان کے اندر میں نے قرآن سنا میری سوچ کے اندر تبدیلی کیا ہے انقلاب کیا ہے میرا سوال اپنی جگہ پر ہے وہ کافیہ کا مدان فتح ہوا آپ کافیا مرکز میں آنے والوں میں جو کہنا چاہتا تھا اس کے بعد وہ کھڑی اور وقت آیا کہ سادر اللہ تعالی کو پیغام بھیجا کہ جائیے آتے آران کو پتا کر کے آنا ہے ایران کیا تھا آپ وائٹ ہاؤس کی خبریں سننے والوں وہ اس وقت کی دنیاوی لحاظ سے, سے ہو دڑھاتے ہوئے ادھر امیر المومنین فتح کی خبر سننے کے لیے بےتاب اور بے قرار تھے وہ اپنی مطلب کی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کے ایک سڑک پہ آ کے بیٹھ جاتے وہ راستہ اصل میں کی وہ نہیں جان تھا یہیمر ہے جس کے پاس جا کے میں نے رکنا ہے جس کو میں نے پیغام دینا ہے جو جہاد کی خبر سننے کے لیے فتح کی خبر سننے کے لیے میدان کی خبر سننے کے لیے مسلمانوں کی خبر سننے کے لیے بے تاب اور بے قرار بیٹھا ہوا ہے وہ کہا پھر تیری شرط کیا ہے سوار نے کہا میری سواری کے ساتھ اگر تو دوڑ سکتا ہے تو دوڑ میں کوئی کمی نہیں کروں گا میں خیانت نہیں کروں گا میں بھوکھل نہیں کروں گا جو حق خبر ہے سناتا جاؤں گا عمر رسی اللہ تعالیٰ سواری کے ساتھ دوڑ رہے تھے اس پوچھتے تھے میرے بھائی ذرا مجھے بتلا کے میرے فلاں کا کیا بنا کہا وہ تو اللہ کی راہ کام آ گیا میرے فلاں پھائی کا کیا بنا وہ اللہ کی رام میں شہید ہو گیا میرے فلاں پھائی کا کیا بنا وہ اللہ کی رام میں کٹ گیا میرے پھائی مدان کا کیا بنا کہا کہ اللہ کی قسم میری آنکھوں نے دیکھا اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا fikہ کیا اللہ تعالی نے سواری کو چھوڑ دیا سر سجدے میں رکھ دیا اللہ تیرا شکر ہے جس نے آج اسلام کو غلبہ دیا ہے مسلمان کا میار اس کی خوشی اس کی دولت نہیں اللہ کی قسم اس کا عہدہ نہیں اس کا کبھی لا برادری نہیں مسلمان کی خوشی کی انتہا وہ اسلام کی فتح ہوا کرتی ہے جب وہ سمجھتا ہے یہ بات سنتا ہے اسلام کو غلبہ مل گیا وہ خوش ہو جاتا ہے اور مسلمان کی خوشی بھی یہی ہے مسلمان کا غم بھی یہی ہے مسلمان کا معیار اسلام ہوا کرتا ہے آج میں دیکھ لوں کیا میرا معیار بھی اسلام ہے یا میں نے اپنے معیار کو تبدیل کر دیا ہے اپنے کو دیکھ لو در حقیقت اور جب معیار اسلام بنتا ہے پھر اس کی کفیت حالت کیا ہوا کرتی ہے صرف بات سننے کی حد تک نہیں آئیے ان باتوں کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دیجئے میں جاتے جاتے تمہیں اسلام کا معیار اور اسلام کا مزاج سمجھاتا چلا جاؤں کہ دیکھ لے عمر گھر سے نکلے ننگی تلوار ہاتھ میں تھی اپنی بہن کے سامنے کھڑے بہنوں سامنے ہے بات تلقی کی حد تک معاملہ اس سے آگے بڑھا عمر نے باتوں میں دباؤ بڑھایا قریب تھا معاملہ پائی پر آ جاتا ننگی تلوار ہے غصے کی انتہا ہے وہ بہن عورت ہے لیکن آگے سے کھڑے ہو کے کیا کہتی ہے کہتی میرے بھائی، تو دیکھیے میرے خامت سے کیا پوچھنا چاہتا ہے ایسے پوچھا کہ میں نے سنا تم نے ابا و اجداد کا دین چھوڑ دیا میں نے سنا تم نے اپنا دین تبدیل کر لیا میں نے سنا تم نے نیا دین اختیار کر لیا اس سے کیا پوچھتا ہے مجھ سے یہ سوال کر لے میں تیرے سوال کا جواب دیتی ہوں مجھ سے بات کر عمر نے بات کرنا چاہی اس عورت نے صرف سوال کا جواب رہی دیا بلکہ اپنے دل کی بات کہہ دی اسرے کا میرے پھائی یہ بات سن لے ہم نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لی نبی کا کلمہ پڑھ لیا اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور اگلی بات بھی سن لے اور جو تلوہ دکھانا چاہتا ہے زندگی موت کا فیصلے کی بات کرتا ہے ہم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا اور جاتوں بھی جو کر سکتا ہے وہ کر لے اسلام دل کے اندر ہو اللہ کی قسم جب رب کا خوف دلوں میں آتا ہے پھر کافروں کے خوف دلوں میں نہیں رہا کرتے ان کے دلوں میں پھر کافروں کے ڈر نہیں ان کے دلوں میں پھر امریکہ کا ڈر نہیں ان کے دلوں میں برطانیہ کا ڈر نہیں ان کے دلوں میں انڈیا کا ڈر نہیں یہ ڈر ضرور ہے لیکن ان کے دلوں کے اندر ہے اور جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اور جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جائے سارے ڈر ختم ہو جایا کرتے ہیں آج بھی اگر میں کافروں سے ڈرتا ہوں اگر میں تعاون سے خوف زدہ ہوں اگر میرے دل پہ حکومت ہے، خوف ہے اگر اللہ کے باغیوں کا ڈر میرے دل کے اندر ہے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے ورنہ میں تو یہی جانتا ہوں اور جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوا کرتا ہے مال کی محبت کسی کے دل میں نوکری کی محبت یہ ساری محبت اپنی جگہ پر ہے لیکن میں تو یہ جملہ جانتا ہوں جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے ان تمام محبتوں کو بندہ اللہ کی محبت کے لیے قربان کر دیتا ہے اگر میں آج قربانیوں سے پیچھے ہوں میرے پیچھے رہنے کی وجہ وہ اس سوال نہیں ہے وہ تو صرف ایک ہی لا ڈھونڈتا ہوں ہیلہ بہانہ چونکہ جو, جو لوگ قربانیوں کے لوگ ہوا کرتے ہیں ان میں اشکال سوال نہیں ہوا کرتے ان میں قربانیاں ہوا کرتی ہیں اور جن میں اشکال سوال ہوا کرتے ہیں ان میں قربانیاں نہیں ہوا کرتی یہ دو چیزیں اپس میں جما نہیں ہوتی اپنے دل سے پوچھ لو کہ میرے دل کے اندر اشکال سوال ہے یا جذبہ قربانی ہے اگر جذبہ قربانی ہے پھر اس بات پہ احساس ہوگا میں جہاں سے پیچھے ہوں میں قربانی سے پیچھے ہوں مجھے آگے پڑھنا چاہیے تھا اس بات پہ نظام ہوگی یقین اللہ کے سامنے آردو ہوگی اللہ کے سامنے دعا ہوگی اللہ کے سامنے طرف ہوگی اگر معاملہ دوسرا ہے یہ فیصلہ تم نے کرنا ہوگا ہر آدمی اپنے کو جانتا ہے میرے دل کے اندر کون سی بات ہے اپنے سے زیادہ کوئی کسی کو نہیں جانتا میں بات ارض کر رہا تھا مایار کی جب مایار اسلام بن جائے پھر کفیت حالت کیا ہوتی ہے ابو صفیان چلے مکہ سے مدینہ کی طرف آئے اپنے بیٹی کے گھر کے اندر دروازے پہ کھڑا ہو کے دروازہ کھٹکھٹ کھٹ آئے بیٹی آئے دروازے پر اللہ کے نبی کا گھر ہے نبی کی بیوی ہے ہماری ماں ہے ابو سفیان کی بیٹی ہے ابو سفیان نمک کا ہے بیٹی اپنے باپ باپ تو گھر میں پاتی ہے باپ آگے بڑھتا ہے بیٹی ساتھ چلتی ہے باپ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے اور آگے بڑھا چار پائی پہ بیٹھنا چاہا بیٹی نے بیچھا ہوا بستر اکٹھا کرنا شروع کر دیا باپ کے دل میں خیال آیا واقع تم جب باپ بیٹیوں کے گھروں میں آتے ہیں وہ بستر تو دور کی بات وہ تو کرتی ہے خوش ہو رہا ہے لیکن نہیں جانتا اسلام کا مزاق کیا ہے اسلام کا معیار کیا ہے بیٹی بستر کرتی ہے نیا لے کے آئی نہ بچھایا کہا ابا جی جاؤ اس باپ نے بیٹھنا تھا اس نے کہا بیٹی میرا سوال سن لے جب باپ بیٹیوں کے گھر میں آتے ہیں وہ نئے کے لائق نہیں سمجھا یا بستر کو اپنے باپ کے لائق نہیں سمجھا بیٹی نے کوئی لپٹی بات نہیں کی اللہ کی قسم سچی بات یہی ہے کہ یہ نبی کا پاک بستر ہے باپ ہے. میں نے اپنے باپ کو نبی کے پاک بستر کے لائق نہیں سمجھا معیار آئیے اسلام کا معیار سمجھیے مسلمانی کا دعوی کرنے والوں کلمہ پڑھنے والوں معیار کیا ہے اسلام کا معیار دنیا کی دولت نہیں اسلام کا معیار برادریاں نہیں اسلام کا معیار یہ کوٹھی مکان نہیں اسلام کا معیار اللہ اس کے رسول کی محبت ہے اسلام کا معیار قربانیاں ہے اسلام کا معیار اللہ کی راہ میں کٹنا اور بڑھنا ہے اللہ کی راہ میں ہر چیز کو لٹانا ہے اللہ کی محبت کو ترجیح دینا ہے اسلام کا معیار جن کو سمجھ آیا ابو بکر تشریف رائے ہیں رسی اللہ تعالیٰ بیٹا مسلمان ہو چکا ہے آپس میں بات چیت چل رہی ہے لیکن وہ اپنے کفر کی بات کرتے ہیں کہتا ابباجی بذر کا دن تھا مقابلہ جاری تھا آپ کتنی بار میری سلوار کی کارٹ میں آئے اللہ کی قسم بات سمجھ کے چھوڑ دیا لیکن باپ کیا جواب دیتا ہے کہتا بیٹا کاش کہ تُو میری سلوار کے کارٹ کے نیچے آتا میں اللہ کی قسم تجھے بیٹا ثبت کے قتل کر دیتا میں ثابت کر دیتا ہمیں محبت بیٹوں سے نہیں ہے ہمیں محبت اللہ اس کے حصول کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم معیار قربانیاں ہیں سعد رسی اللہ تعالیٰ پلٹ کے آئے دجلہ کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس انتظار کے اندر امیر کا خط ملا کہ آتے آتے ایران کو فتح کرنا ہے ایرانیوں کو پتا چل گیا ان کی نیت ارادہ کیا ہے اس نے کہا تین چیزیں دریاؤں کو عبور کرنے کے لیے لوگ تراکی کے ساتھ گزرتے ہیں لوگ کشتیوں کے ساتھ گزرتے ہیں لوگ پلوں سے گزرتے ہیں پلوں کو توڑ دو کشتیوں کو نکال لو تیر انداز کھڑے کرو اگر کوئی تراکی کر کے آئے ان کے سینوں کو چھلنی کر دو ساتھ رضی اللہ تعالی نے دیکھا پل توڑ دیے گئے اور کشتیاں نکال لی گئی سامنے تیر انداز کھڑے کیے گئے پانی تبھی کے اندر ہے دریا سرکشی کے اندر ہے پانی چڑھا ہوا ہے ساتھ رسی اللہ تعالیٰ یہ بات دیکھتے ہیں بات دیکھنے کی دیر ہے اور خلوت میں گئے دور رکت ادا کی اللہ کے سامنے روئے دھوئے اللہ کی قسم مسلمان اور دیکھئے جب بزہر وسائل ختم ہو جاتے ہیں پھر یہ اللہ سے تعلق اور بڑھا دیتے ہیں کہ اللہ تو دیکھے اس پلو کا مختاج نہیں ہے اللہ تُو دیکھے ان چیزوں سے کیا لگے تو تو وہ رب ہے اور جس نے پانی کے اندر فیرون کو دبویا تھا موسیٰ کو راستہ دیا تھا اللہ تو اس بات پہ قادر ہے وللہ جل ود السموات اللہ آتما بھی تیرے لشکر اللہ زمیں بھی تیری لشکر اللہ ہوا بھی تیرے لشکر اللہ چونٹیاں بھی تیری لشکر اللہ مچھر بھی تیرا لشکر اللہ تو جیسے چاہے کام لے تجھے اس بات سے کیا لگے اللہ کے سامنے سسکیاں اللہ کے سامنے آنسو اللہ کے سامنے آہیں اللہ کے سامنے ساری ہیں جو رب کے سامنے جاری کرتے ہیں وہ کافروں کے سامنے جاری نہیں کرتے اور جو رب کے سامنے جاری نہیں کرتے اور پھر وہ کافروں کے سامنے لیلیاں لیتے ہیں ان کے سامنے پھر وہ جاری کیا کرتے اپ یہ بات باہر نکلے لشکر نے دیکھا کہ اب کمانڈر کیا فیصلہ کرے گا سعد رسال اللہ تعالی نے فرمایا میرا گھوڑا لاؤ میری تلوار لاؤ میرا تیر اور نیزہ میرے ہاتھ میں دیجئے کافیا کی مدد سے پڈرنے والا مجاہد اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا اپنے گھوڑے پہ سوار ہونے کے ساتھ اپنے ہاتھ کے اندر تیر اور تلوار کو تھاما اب تھامنے کی دیر تھی اپنے گھوڑے کو پانی کی طرف کیا کسی نے نہ پوچھا کہ اب تیرا ارادہ کیا ہے پانی سرکشی کے اندر ہے زیادہ ہے تو اب تو ہلاکت کا فیصلہ کرنے لگا ہے اور کیوں اپنے آپ کو پانی میں ڈالتا ہے ہم تو مکلف نہیں ہیں جب سامنے راستہ نہیں ہے جب سامنے پل نہیں ہے جب سامنے کشتی نہیں ہے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو بزدلی کا مشلہ دے دیتا اس قسم کی حکمت بیان کرتا کہ اب ہم تو مکلف نہیں ہے یہ تو حکومتوں کے کام ہوا کرتے ہیں یہ میرا کام تو نہیں ہے سارا جہاد مجھ پہ تو نہیں ہے تداد تو تھوڑی ہے ادھر تو تداد زیادہ ہے اب کیا کرنا ہوگا یہ جہاد کس کے لیے ہوگا نہیں اللہ پہ تو عقل ہے نکلنا بھی اللہ کے لیے قربانی بھی اللہ کے لیے معاملہ بھی اللہ کے لیے جینا بھی اللہ کے لیے مرنا بھی اللہ کے لیے یہ توکل کرنے والا اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا اور دیکھیے جنوں کے پاس سواری تھی وہ بھی اپنی سواریوں پر سوار ہوئے گھوڑے کو ایڑی لگانے سے پہلے اپنی نگاہوں کو آسمانوں کی طرف اٹھایا کہا حسبن اللہ من الوکیل من المولا من المصیر یہ بات کہنے کی دیر تھی حسبن اللہ اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے اور تو بہترین کارساز ہے کچھ میں بھی تو اپنوں میں تو کار ساتھ دشمر کے مقابلے میں اللہ یہ تیرے ہاتھ کے اندر معاملہ ہے اور گھوڑے پہ سیٹنے والا گھوڑے کو ایڑی لگائی دیکھنے والوں نے دیکھا لکھنے والوں نے لکھا کہ صرف ساتھ کا نہیں پورے لشکر کے کھوڑے وہ پانی کی موجوں پر اس طرح سے دوڑ رہے تھے جس طرح کھوڑے کبھی پکی سڑکوں پہ دوڑا کرتے ہیں ایرانیوں نے دیکھا اور جانی کی موجوں پر آنے والے وہ تیر انداز جو کھڑے تھے وہ دوڑے اپنی کام کو جا کے ڈرا دیا کہنے لگے دیو آمدن یہ جنوں کی مخلوق ہے یہ انسان نہیں ہے تمہیں اچکنے کے لیے تمہیں قتل کرنے مٹی کا لے گئی وہ بھی ایمان تھا کیا اللہ کے ساتھ یقین تھا کیا رب کی رحمت میں بھروسہ تھا پانی کی کو آواز دیتا ہے کہتا دجلہ کی موجود تو نہیں جانتی ہے میرا مٹی کا پیالہ اسی میں کھانا کھاتا ہوں اسی میں پانی پیتا ہوں یہ کہاں لے جائے گی ذرا دینا پڑے گا قیامت کو جواب کہ دیکھے اس بات کے اندر تو میرے جہاد میں رکاوٹ بنی تھی یہ کہنے کی دیر ہے ابھی وہ ددلا کے کنارے پر نہیں پہنچا تھا کہ اس موج نے پیالہ اس کے سامنے لا کے رکھ دیا تھا میرے بھائیو آج جمعت المبارک سننے والوں ذرا سنیے اور جس دن ایران کی فتح ہوئی تھی وہ جمعہ کا دن تھا جمعہ کا دن اور جس دن اس وقت کا وائٹ ہاؤس فتح ہوا تھا اور دیکھیے جمعہ سے پہلے مال ضنیمت اکٹھا کیا جا رہا تھا مسلمانوں نے ایک آواز نے روک دیا وہ آواز کیا تھی اللہ اکبر اللہ اکبر ازان کی آواز تھی سعید رسی اللہ تعالیٰ خطبے کے لیے وہ ممبر پہ نہیں کس زگاہ پہ آ کے تشریف فرما ہوئے وہ تخت جس پہ وقت کا بادشاہ بیٹھتا تھا اور ازان ختم ہوئی خطبہ پڑھا کتاب اللہ کی طالعہ کی کان ترکو من جنات معیون اور لوگوں کتنی نعمتیں چھوڑ کے جانے والے وہ اپنے علاقوں کو اپنے گھروں کو اپنے محلوں کو خالی کر گئے نیس پہ میروئی ناسٹ ماروا اللہ کی قسم کسموس وقت اور دنیا میں کوئی اس بات کو نہیں مانتا تھا کہ کبھی وائٹ ہاؤس بھی فتح ہوگا لیکن مجھے دین نے اس کو پتہ کیا اور پہلے شہادتے تھی اور پھر فتح تھی آج لوگ کچھ بھی کہیں لیکن انشاءاللہ وہ کھڑی اور وقت آئے گا اور جس وقت امریکہ ٹوٹے گا برطانیہ تباہ ہوگا مجھے دین کی فتح ہوگی انشاءاللہ کل کا وائٹ ہاؤس بھی مجھے دین نے پتا کیا آج کا وائٹ ہاؤس بھی انشاء اللہ مجھے ویر فتح کریں گے اور یہ چند دنوں کی بات ہے چند دنوں کی اور ذرا آئیے اس بات کو سمجھنے کے لیے اور تین سال پہلے وہ گیارہ ستمبر کی گھڑی تمہیں بھی یاد ہوگی مجھے بھی یاد ہے اور جب وقت کے چڑاؤں نے اعلان کیا تھا کہتا تھا چند دنوں کی بات چند ہفتوں کی بات پھر کہتا چند مہینوں کی بات کہاسکرات نہیں چلنے دیں گے لانچنگ نہیں ہوگی اور کاروائیاں نہیں ہوگی مقابلے مار کے نہیں ہوں گے ہم دنیا کے اندر مجھے کا خاتمہ کریں گے لیکن آپ کو کہنے پر مجبور ہے کبھی کہتے ہم کیا کریں مار کا سخت ہو گیا کہتے ہم تو بسال لے کے آئے تھے ہم زائی لے کے آئے تھے ایت بھی پرام لے کے آئے تھے دہری ویرے لے کے آئے تھے بمبار تیار لے کے آئے تھے لیکن سامنے سے آنے والے فدائی انہوں نے خلاص کیا کر دیے ہم تو اس بات کے لیے ہم نے سارا کچھ کیا جینے کے لیے ہم مجاہد اور ساری تیاری کی مرنے کے لیے اب جینے کا اور موت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ہم مجاہدوں پر غلبہ نہیں پا سکتے وہ انڈیا دل کم, کم, کم ہو گئے ہم کہتے رہے جہاز کم ہو گیا لیکن سچی بات یہ ہے اور جتنی پچھلے سال لانچ تھی تارے لگنے کے بعد اس سے زیادہ لانچنگ ہوئی ہے اور وہ اسی طرح سے جا رہے بلکہ پہلے سے جا رہے یہ کیوں قافلے اگے نہ بڑھتے یہ جہاد زیادہ کیوں نہ ہوتا مار کے کیوں نہ ہوتے اور ایک طرف وقت کے فرعونوں کی بات تھی ایک طرف کافروں کی بات تھی ایک طرف بوش کی بات تھی ایک طرف امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی اور بوچھنے کا جہاد ختم ہو جائے گا نبی نے فرمایا تھا جہاد قیامت تک گا ہم نے کلما بوش کا نہیں پڑھا نے امام الانبیاء یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے ساری دنیا کی بات ایک طرف میرے نبی کی بات ایک طرف ساری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے میرے نبی کے مو سے نکلا ہوا جملہ اللہ کی قسم غلط نہیں ہو سکتا اللہ کے کی نبی کیا فرما کے گئے تھے فرمایا لوگو تمہارے اندر وہ دین چھوڑ کے جا رہا ہوں لیلوہا کنہار اس کی راتیں بھی دن کی طرح ہیں میں جو کچھ کہتا ہوں اسی طرح سے ہوگا اور قرآن کا وعدہ سچا ہے نبی کا فرمان سچا ہے کتاب اللہ میں اللہ نے ہمیں وعدہ دیا فرماہو اللہ ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق کل نے کہاں ان کے اکٹ وہ کہاں گئی افرادی کوتے وہ کہاں گئی تھمکیاں اللہ کی قسم کام تو اسی طرح سے ہے اور انشاءاللہ اللہ اس کام کو اللہ آگے بڑھائے گا اور مہارے دل میں یہ سوال پیدا اگر ہو جائے اگر کافروں کے میڈیے سے اگر تو متاثر ہو جاؤ کہ دیکھئے کام کافر روک دیں گے اور پھر رب کے باتیں کدھر گئے اور جب یہ پوچھتے ہو اگر مذاکرات ہو گئے اگر حکومت بیٹھ گئی مشرف نے فیصلہ کر دیا اور پھر کیا کرو گے اللہ کی قسم پھر بھی جہاد کریں گے جہاد کی کریں گے کافروں کے خلا مدانوں کے اندر ملک کے اندر دعوت کا کام ک کے خلاف قتال کا کام اللہ کی قسم جاری رکھیں گے اخری قطرہ خون تک انشاءاللہ یہ کام کریں گے یہ کام اخری وقت تک ہم نے یہ کام نہ حکومتوں کے کہنے پر شروع کیے نہ حکومتوں کے کہنے پر بند کریں گے اور مشرف کا ہمیں پتہ نہیں تھا یہ حکمرانی پر نہیں تھا ہم اس وقت بھی اللہ کے بول سے جہاد کر رہے تھے اور دیکھیے ابھی یہ شاید نہیں ہوگا انشاءاللہ شاء جہاد ہوگا اور کتنے روکنے والے روکے اور دیکھیں کرنے والے کریں اللہ کا دیر کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ کے نیاد ہے یہ کام بھی اللہ کے لیے اللہ کے وعدوں پر یقین ہے اللہ کے وعدے سچے ہیں دیکھ لو جذبے بھی اسی طرح سے افراد بھی اسی طرح سے آج صرف کی بات نہیں ہے قربان جائیں اللہ پر اللہ نے کیا اس قوم کو حوصلہ دیا کیا اللہ نے اس قوم کو مصریت دی کیا اللہ نے سمجھ دی آج میڈیا سے متاثر ہونے والوں طرح طرح کے سوالات والو آئے جس کے تم رہتے ہوا تھا اور تم وہ او تو جانتے ہو اس کی شہادتیں نہیں جانتے اور تم دیگر معاملات تو جانتے ہو لیکن قربانیاں نہیں جانتے اور تم ام معاملات کے اندر کبھی اسباب پہ بھی دھیان دیا کرو کہ دیکھیں یہ کام آگے بڑھیں گے یہ فتوحات ہوں گی لیکن اس فتح کے لیے قربانیاں کتنی چاہیے اس کے لیے خون کتنا چاہیے اس کے لیے لاک لیے اور کتنے لوگ قربانیاں دیں اللہ کے رحمت جوش کے اندر آئے کیا ہم نے وہ معیار مقرر کر لیا کیا آج ہم نے اتنی قربانیاں دے دی آپ بھی وہ جذبے نہ ان پہ میڈیے کا اثر نہ اشکالات سوالات کی دنیا میں نے پہلے بھی کچھ بھائیوں سے دو چار ہفتے پہلے کی بات ہے کہ طرف ایک فون کی گھنٹی بیل آئی ایک عورت کا فون تھا میں نے سمجھا یہ مجھے کیا کہنا چاہے گی اس عورت نے کہا کہ تیرا نام فلاں ہے میں نے جی میں جواب دیا اس نے کا بیٹا ذرا میری بات سن لے میں اس کی بات سے اندازہ لگایا اس کی عمر بھی زیادہ اور بیماری کی حالت کے اندر وہ آواز دیتی ہے فون پہ آواز آ رہی ہے کہتی بیٹی وہ کاغذ کدھر ہے جس پہ میں نے تجھے چار چیزیں لکھوائی تھی میں نے اس سے چار باتیں کر دی ہے اب وہ لائن پر ہے کاغذ دے میں نے سوچا یہ چار باتیں بھی یاد نہیں رکھ سکتی کتنا بڑھاپا ہوگا اب مجھے کیا کہے گی اور پہلا میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا فلاں نام فلاں ضلع فلاں علاقہ وہ کہاں ہے میں نے اس کو دورے کے لیے بھیجا تھا میں نے کہا اما جی میں نے دورے کے اندر اس کو داخل کر دیا فوراً میرے دل کے اندر خیال آیا یہ کہ بوڑھی ہوں میں بیمار ہوں اس کو واپس کر دے والدین کی خدمت بھی تو جہاد ہے بیمار کی بیماری کے اندر کام آنا بھی تو جہاد ہے میں اپنے دل میں سوچتا اس ماں کو جواب کیا دوں گا میں نے کیا ادھر بیان کرنا ہے یا اس جوان کو واپس کرنا ہے لیکن یہ میرے خیالات جو کہ غلط تھے اللہ کی قسم اس دور میں رہتے ہوئے میں کیا جانوں کہ کے ماں کے جذبات کیا ہے اس نے کہا بیٹا میں اس بات پہ تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں تو نے میرے بیٹے کو جہاد کا راستہ دیا اس کو موقع دیا تیاری کرنے کا میں تر یہ دعا کرتی ہوں اللہ تجھے اس پہ آدر دے گا میں اپنے پر سوچتا میں کتنا خوش نصیب ہوں ایک بوڑھیا جس کے سفید بالوں کی اللہ لاز رکھتا ہے وہ میری دنیا اور آخرت کے لیے دعا کر رہی ہے اس کا دوسرا سوال سن لے میں بیمار ہوں چار پائی پہ بیٹھی ہوں لچار اونچ چل نہیں سکتی لیکن اللہ کی قسم ذرا میرا جملہ سن آج جمعہ المبارک میں آنے والوں تم بھی ذرا یہ جملہ سن لو. وہ اللہ لیے اتنی دعائیں نہیں کرتی جتنی اپنے بیٹے کی شہادت کی دعائیں اور یہ جملہ کہا شاید وہ بیچاری آپ ہوئی اب آس کیبدیل ہو گئی بیٹے کی محبت نے جوش مارا کہتی بیٹا ذرا یہ بات سن لے تیسری بات میں تیرے گوشت گوار کروں میں تجھے یہ بات کہنا چاہتی ہوں یہ نہ سمجھنا کہ یہ بیٹا فارغ تھا بیٹا تھا بیٹا تنگ کرتا تھا میں نے اس وجہ سے جہاد کو دیا اللہ کی کسم بڑھاپا اور بیماری تھی مجھے اس کی زیادہ ضرورت تھی میں نے یہ بیٹا کیوں دیا ہے کہ میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو چیز زیادہ پیاری ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو میں نے اپنی اولاد کو دیکھا اپنے مال کو دیکھا اپنے گھر کو دیکھا اللہ اللہ کی قسم سب سے زیادہ اگر مجھے پیار تھا اس لغت جگر سے تھا اس سے زیادہ مجھے کسی چیز سے پیار نہیں میں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا پیارا بیٹا اپنی محبت اپنا پیار اپنا لغت جگر وہ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے کہتی اگلی بات بھی ذرا سن لے کہتی میں آج دنیا کی حسرتیں آرزویں ختم کر چکی ہوں میں یہ آر دو نہیں کرتی نہ کوئی کسی بیٹے کی دکان کا دعا نہ اس کے بیرون ملک کے جانے کی آردو، نہ اپنے کاروبار مکان کا مسئلہ میری سب سے زیادہ دعا کیا ہے اللہ میری حضرتیں ختم ہو گئی میں بڑھاپے کو پہنچ چکی میں تیری ملاقات کے لیے بے تاب اور بےقرار ہوں لیکن ذرا ایک سوال رکھتی ہوں وہ سوال کیا ہے اللہ نے اپنی زندگی کے اندر سانس نکلنے سے پہلے صرف ایک خبر سننا چاہتی ہوں وہ خبر کیا ہے مجھے آ کے کوئی بتلائے؟ تیرا بیٹا اللہ کی راہ میں کام آ گیا ہے جو اپنے ہاتھ سے بھیجا تھا اللہ نے اپنے راہ سے اس کو قبول فرما لیا ہے. آج کے دور کے اندر جس کو لوگ مادی دور کہتے تھے میں بھی جانتا تھا آپ بھی جانتے ہیں یہ بات تو میں کبھی سنا کرتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کا انتظار کرتی ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتی ہے کہ شادی پر آنا بیٹا بیرون ملک جائے گا اس دن میں دعوت کروں گی یہ تو میں سنتا تھا کہ بیٹے کی نوکری پر مائیں کبھی انتظار کیا کرتی تھی اللہ کی قسم اس معاشرے کو نہ تم جانتے تھے نہ میں جانتا تھا کبھی معاشرے کے اندر بڑا انقلاب ہوگا مائیں بیٹوں کی شہادت کے سفر پر بھیجیں گی اور ان کی شہادت کا انتظار کریں گی کہتی بیٹا اگلی بات فون بند کیا دوبارہ غلبے کے لیے ہر چیز کو دینے کے لیے تیار ہے کہتی بیٹا چوتھی بات رہ گئی وہ باپ کیا ہے جس دن میرا بیٹا شہید ہوگا کیا تو جنازے کے اندر وقت نکال کے میرے گھر میں آئے گا کہ نہیں آئے گا کس لیے آنا ہے وہ ماں کا جملہ سنیے کہتی چونکہ وہ میرا دن میری خوشی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن ہوگا میری زندگی میں سے بڑھ کے کوئی خوشی کا دن نہیں آیا خوشی کا دن کیسے آتا نہ میں نے اس سے بڑی قربانی دی نہ اتنا بڑا خوشی کا دن آیا جب قربانی اب دی ہے تو خوشی کا دن بھی اب آئے گا مجھے وہ خیال آیا میں نہ سمجھ سکا یہ معاشر کی تبدیلیاں یہ آج نہ میری گفتگو کی وجہ سے نہ یہ تقریروں اور تحریروں کی وجہ سے ہے اور یہ میرا سرب تھا میرا ماضی تھا میری وراثت تھی اور دو باپ کو پھول چکا تھا مجھے عہد کا دن یاد آیا میں اپنے سے سوال کرتا کہ یا اللہ موت کی خبر گھر میں آتی ہے مائیں خوشیاں تقسیم کرتی ہے اور خوشی کے اندر مٹھائی تقسیم کرتی ہے کبھی آنے والوں کو دودھ پلاتی ہیں یہ خوشی کس بات کی ہے مجھے اس راست کا پتہ نہیں تھا دوسرا راست میں جاننا چاہتا تھا بدا سواب کیا ہے اگر ایک بیٹا شہید ہو جائے اسی دن وہ دوسرا نکل جاتا ہے یہ آخر راست کیا ہے آپ شاید کے جانتے ہوں گے اس وقت م شہات شہاد لشکر کی اکتالیس وہ خوش نصیب گرانے اور دیکھئے جن کے اندر ایک کے بعد دوسرا اللہ نے قبول کر لیا ہے دو سگے بھائی شہید ہو چکے ہیں اللہ حریو ذرا یہ جملہ سن لو آپ جمعہ المبارک میں آنے والو جہاں پہ جمعہ سننے والو ایک تالسی شہادت آپ کے حصے میں آئی ہے وہ آپ کے ذلے کا کرول کا رہنے والا ابو ساکت ایک کے بعد دوسرا سگا بھائی اسی ہفتے کے اندر شہید ہوا ہے تم تو یہ بھی نہیں جانتے وہ تمہارا جہاد میں حصہ کتنا کا ہے اکتالیس تو کے اندر اکتالیسویں شہاد تھی وہ شہادت آپ کے ضلع کی ہے ایک خاندان سے تین شہید ہے ایک شہید ہوا تائے کا بیٹا چلا گیا وہ شہید ہوا تیسرا چلا گیا وہ بھی اللہ نے قبول کر لیا فجر کے بعد بیٹھے تھے اللہ کی قسم میں نے وہ جملہ سنا دو شہیدوں کا باپ اور جمالوں کو اکٹھا کر کے بیٹھا تھا کہتا یہ نہ تبصرہ کرو جنازہ کس دن ہوگا یہ سوچو کہ اللہ کو غلبے بھی ہے. اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے آب اسلام اور کفر وہ پھر کھل کے سامنے آ چکا ہے عرض کر رہا تھا اوحد کا میدان تھا 70 ترتے ہوئے لاشیں اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے کفن دفن کر کے واپس پلٹے اپ سواری پہ تھے ساتھ میں مات سواری کی لگام پکڑے ہوئے تھا اللہ کے نبی جا رہے تھے جاتے ہوئے کیا ہوا سامنے سے عورتیں ائیں ان میں ایک बूढ़ी عورت نے میرے نبی کو سواری پہ دیکھا وہ اگے بڑی تیزی کے ساتھ میں نبی کے چہرے کو ذرا دیکھ لو وہ زخمی چہرہ ہے نبی 70 صحابہ کو دفن کر کے آیا ہے سید کی لائش سے کے آیا ہے نبی کا چہرہ لحان ہے. نبی کے دندان شہید ہو چکے تھا وہ ساز نے یہ نہیں کہا. اللہ نبی رہی شہید کی ماں آ رہی ہے ساز جنتا تھا. ہمارے ساز نبی کو بڑی محبت ہے لیکن اللہ کی کسم ہمارے مقابلے میں نبی کو شہدہ سے زیادہ محبت ہے صحابہ کا میار محبت کا میار یہ نہیں کہا کہ میری ماں ہے کہتا اللہ کے نبی شہید کی ماں آ رہی ہے فرمائے پھر سواری کو روز دے یہ شہدہ کی ماں میں ذرا ان کا مقام بیان کر دوں فرمائے کہ امہ ہم اور جس طرح تمہاری اپنی سگی ماں ہیں تمہارے لیے اسی طرح سے شہدہ کی ماں ہیں سادھ رکھ گئے اس بوڑی عورت نے پوچھا اللہ کے نبی سب سے پہلے میرے بیٹے کی تازیت سے پہلے ذرا اپنا حال بیان کر دو آپ کس کفیت کے اندر ہیں ہمارے بیٹے کٹ گئے اللہ کی قصد تجھ پرواہ نہیں اللہ کا دین بچ جائے بیٹے کٹ جائے بھائی کام آ رہے خامد شہید ہو جائے اس بات کی فکر نہیں ہے فکر یہ ہے کہ زندگیوں میں اللہ کا دین نہ لٹ جائے فکر دیر کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بشارت دیتے ہیں خوشخبری دیتے ہیں کہتے اللہ کے نبی سوال کرنا چاہتی ہوں پوچھا اما جی کیا سوال ہے ذرا یہ تو بتلاؤ ہمارے بیٹے اس وقت کہاں ہے بیٹے کی محبت دل میں ہے اللہ کے نبی کیا جواب دیتے ہیں کہنے لگی شہید کی اماں اس بات پہ خوش ہو جا رب نے مجھ پہ قرآن عہد کے میدان میں اتارا اے نبی تعلی کو ابھی نہ کفن دیا تھا نہ دفن کیا تھا ہم نے تمام کی روحوں کو جنتوں میں بھی داخل کر دیا اللہ گئے آج بھی ماں کو اپنے بیٹوں کے کٹنے کی خوشی نہیں ہوتی اپنے بیٹوں کی جدائی کی خوشی نہیں ہوتی یہ تو غم ہوتا ہے اللہ کی قسم خوشی کس بات کی ہوتی ہے اس بات کی خوشی ہوتی ہے ہمارے بیٹے جنت میں چلے گئے بہنوں کو خوشی کس بات کی ہے ہمارے مہمان دوسری بات کہ ایک کے بعد دوسرے کا نکلنا اوہ سے واپس پلٹے رات گزری آپ نے صبح اعلان کیا ہم پھر کافروں کا آج پیچھا کریں گے آپ نے پیچھے کے اعلان کن لوگوں میں کیا جو کل زخم تھا کہ آئے تھے اعلان کن میں کیا جو اپنے باپ بیٹوں کو دفن کر کے آئے تھے اعلان کن میں کیا اور جن کے بھائی کل میدان کے اندر کٹے تھے ایک رات نہیں گزری نبی پھر صبح جہاد کا اعلان کر دیتا ہے اعلان کرمے کیا جو صرف بھائیوں کو دفن کر کے نہیں آئے تھے بلکہ خود بھی زخموں سے چور تھے کسی کا ہاتھ کٹا کسی کا بازو کام آیا کسی کی تان کٹ گئی وہ لوگ مدان میں آنے کے لیے اللہ کے نبی آواز دیتے ہیں ایک صحابی دوسرے سے کہتا ہے کہ دیکھئے آج اللہ کے نبی نے بلائے ہے تو بھی زخمی ہے میں بھی زخمی ہو اگر نہ نکلے قیامت کے دن رب کو قیامو دکھ لائیں گے قاتفیہ میں جمعہ اللہ کے لئے تم بھی اپنے سے سوال کر لو آج مجھے اسی حالت میں موت آ جائے میں رب کے سامنے کھڑا کر دیا جاؤں اللہ کے سامنے مجھ سے سوال کیا جائے تو کس دور کا مسلمان ہے میرا جواب کیا ہوگا جب اسی ہزار سے نبی ہزار کشبیریوں کا قتل ہوا میں کس دور کا مسلمان جب افغانیوں پر کرزو کروس برسائے گئے اور جس وقت مزائل برسائے گئے میں کس دور کا مسلمان جب عراق کے اندر مسلمانوں کی بیٹیوں کی اسمتیں لٹی میں کس دور کا مسلمان جب احمد گجرات کے مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا میں کس دور کا مسلمان جب بیٹیوں کی چھاتیاں کٹی؟ میں کس دور کا مسلمان جب بیٹوں کو ذبح کیا گیا میں کس دور کا مسلمان جب کی خبریں آ رہی تھی میں کس دور کا مسلمان جب جہاد کھڑا ہو چکا تھا میں کس دور کا مسلمان جب کافر اسلام کے مٹانے کے لیے آگے بڑھے تھے میں کس دور کا مسلمان جب مستق گر رہی تھی لوٹ رہی تھی اور قرآن کے ساتھ ہندو استنجا کر رہا تھا میں جمعہ بھی پڑھتا تھا میں روزہ بھی رکھتا تھا میں کا قیام بھی, کرتا تھا. میں اتقاف بھی بیٹھتا تھا میں اعلان ہوا وہ لوگ جو واپس آئے تھے ان میں باز اٹھ کے کھڑے ہوئے ہم کافلے کے ساتھ جائیں گے میرے نبی نے منع فرمایا جو کبھی کے اندر نہیں گیا تھا جو کل مار کا ہوا پرس تکرار کر رہے تھے میں اور باپ بیٹا میں آگے بڑھنا چاہتا تھا باپ نے اپنے دلال دیے میں نے کہا بیٹا میں جہاز کے اندر جاؤں گا تیری نوپ دہنے ہیں دال داکھر پر ہے لاکھ روپیہ یہودیوں کا کرزہ ہے اگر تو ٹھہر جائے میں شہادت کا انتخاب کرتا ہوں میں اپنے لیے بھی یہی تمنہ رکھتا ہوں تیرے لیے بھی یہی تمنہ رکھتا ہوں میرا باپ اللہ کرام میں کام آ گیا میرا یہ عذر تھا میں اس وجہ سے پیچھے رہا لیکن اس کے باوجود میں دل میں سوئتا رہا کہیں میں پیچھے رہنے والوں میں نہ لکھ دیا جاؤ اللہ کے نبی اگر اجازت دو میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اللہ کی قسم صرف آج نہیں میں جب تل زندہ رہوں گا، جاری رہے گا میں کسی مارکیٹ سے پیچھے نہیں رہوں گا میں ہر کے, اندر جہاد کے اندر شریک ہونا چاہتا ہوں اللہ کے نبی حالات کو جانتے تھے کہ اس کی نو بہنے ہیں اور والدہ خر پہ ہے باپ کو کل ہم دفن کر کے آئے ہیں حالات سامنے ہیں کتنا زیادہ قرضہ ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں پیچھے رہنے والوں میں اور کوئی نہیں جائے گا لیکن جابر ہمارے کافلے کے اندر شریک ہوگا آج باپ کو دفن کیا اگلیت بیٹا ہو گیا آج معاشرہ تیار ہو چکا جو دنیا کے اندر کل کوئی ایسی قربانی جو آج نہ ہو آج بھی اللہ نے پھر سے حالات کو تبدیل کر دیا ہے لوگ پھر سے قربانیوں کے لیے تیار ہوئے پھر کافلے رواں دواں ہیں اللہ کے اسلام کے غلبے کی گھڑیاں وقت انشاءاللہ آ چکا ہے کی کی گھڑیاں آنے کو ہیں. لیکن سوال اپنی جگہ پر ہے نہ میرا سنانا, نہ آپ کا سننا. قیامت کے دن کافی نہیں ہو سوچ گیا سوال قربانیوں کا ہوگا کہ تو نے اسلام کے لیے قربانی دی تھی ہم نے صرف سننے سنانے کی حد تک نہیں آپ سامنے اپنے دل میں ضرور یہ فیصلہ کرنا ہے اور انشاء اللہ صرف فیصلے کی حد تک زبان کی حد تک نہیں اپنی جان سے اپنے مال سے اپنے گھر سے اس دین کے غلبے کے لیے حصہ ڈالنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ ہماری مدد فرمائے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کے کام کرنے کی توفیق دے اللہ ہم سے راضی ہم اپنے رب سے راضی ہم زندہ رہیں تو دعوت و جہاد کا کام کرتے ہوئے ہمیں موت آئے مدان مقتل میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے شہادت کی موت آئے اللہ ہمیں جنتوں میں جمع کرے وما أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان وجيم يا أيها الناس تكوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها دوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا تكوا الله حکتکات ہی ولا تمۃن تمسن اماں باپ گزارش تھی ایک پچھلے ہفتے اس بات کے اتفاق ہوا کہ ہمارے وہ بھائی جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ قافلے جو رواں دواں ہیں ان کے ساتھ چلنے کا تھوڑا سا اتفاق ہوا پھر رابطے پر تھے اندر جو بھائی بادی کے اندر ہیں چونکہ ان کو علم تھا اس بات کی بڑی وہ خبر رکھتے ہیں ان کو پتہ چلا کہ اس نے آگرہ جمعہ کافسیہ کے اندر ہے تو میں نے ایک بھائی سے رابطہ کیا اس نے اپنا نام کنیت بتلائی میں نے کہا کہ آپ کوئی پیغام دیں بھائیوں کے نام اس نے کہا جس جگہ پر آپ کام کرتے اس جگہ پر بھی اور جدر جمعہ پڑھانا ہے جمعہ کے اندر جتنے بھی بھائی بزرگ تشریف لائیں ہم جتنے بھی برسر پیکار ہیں ہماری طرف سے ان کو سلام بھی کہنا اور ان کو پیغام بھی دینا کہ کچھ غم کی ضرورت نہیں ہے ضرورت آگے بڑھنے کی اور قربانیوں کی اور استقامت کی ہے ہم مدانوں کے اندر کھڑے ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر ہیں ان کو کہنا کہ اگر کچھ نہ کر سکیں تو ہمارے لیے دعا ہی کر دیا کریں تو تمام بزرگوں اور بھائیوں سے التماس ہے کہ اپنی دعاؤں کے اندر مجہدین کو ضرور یاد رکھیں اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق دے اما بعد فین خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدا وكل بدات زلال وكل ظلالة في النار سبحان ربك رب العزة يم ياسفون والسلام على المرسلين وحمل الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم